بسم الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم امه وسطا داوا سینٹر الجبائل کے ذمہ داران بالخصوص شیخ مختار احمد مدنی حفیظ اللہ دیگر معاونین کارکنان زوم کے ذریعے سے اس پروگرام کو سننے والے تمام ہی حضرات اور یہاں موجود بزرگوں اور بھائیوں گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے سلفیت کے یا سلفی منہج کے بعض امتیازات یا خصوصیات اور ان کے کچھ اصولوں پر میں عرض کر رہا ہوں کچھ اصولوں پر گفتگو کی تھی بہت سارے اہم اور امتیازی شام رکھنے والے اصولوں کا تذکرہ نہیں ہو سکتا ہو سکا قلت وقت کی بنیاد پر انہیں اصولوں کی روشنی میں جو کچھ ہم نے جانا اس کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج مسلمانوں میں جو گروہ سلفی اہل الحدیث اہل السنہ حقیقی طور پر جو اس نامی ناموں سے جانا پہچانا جاتا ہے وہ حقیقت میں خالص اسلام کے متبع ہیں وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور آپ کو حکم دیا اتبع اتبا کا ربک آپ اسی دین کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رسو کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے خود اختیار کیا بلکہ صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی اس کے مطابق تربیت فرمائی تزکیہ اور تعلیم الكتاب والحکمہ کتاب اور حکمت کی یعنی کہ قرآن اور سنت کی تعلیم دے کر اسی کی اسی کا خوگر بنایا اسی کو منہج کے طور پر انہیں دیا صحابہ اکرام نے اسے اختیار کیا اور اگلی نسلوں تک پہنچایا جو آج تک محفوظ ہے اگرچے کے بعد کے ادوار میں افراد و تفریح اختیار کرتے ہوئے بہت سارے ایسے گروہ اور جماعتیں پیدا ہو گئی جو الجماع سے جدا ہوئی ان تصریحات سے سلفی منہج کی خصوصیات اور ان کے پاس اصولوں کی روشنی میں جو کچھ ہم نے جانا اگر اسی کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی سندے کوئی تردد اور تامل نہیں رہتا اس نتیجے پر پہنچنے میں کہ اللہ کی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مشہور حدیث ہے بخاری وغیرہ کی یہ مختلف الفاظ سے مروی روایت ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مسلسل یعنی بغیر کسی وقفے اور فترے کے مسلسل تداون کے ساتھ تسلسل کے ساتھ حق پر قائم رہے گا آ, یہ امر اللہ کہ ایسی امت اور جماعت ہوگی جو اللہ کے حکم پر اللہ کی شریعت پر قائم و برقرار رہے گی لازر ہو من خزر ان کی مدد چھوڑنے والے ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے آزمائش اور ابتلاح الگ چیز ہے اور نتیجے کے اعتبار سے بگاڑ لیا جانا الگ چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلفی منہج یا قرآن و حدیث کو ماننے والوں کے لیے قیامت تک یہ خوشخبری سنائی ہے کہ آپ کے مخالفین آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے ورخالف ہو اور نہ ہی ان کے مخالفین جو مدد چھوڑ دیتے ہیں تعاون نہیں کرتے یا وہ جو مخالفت کرتے ہیں دونوں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یحم اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت ان تک آ جائے گی اور وہ اسی روش پر اسی منحج پر قائم رہیں گے اس حدیث کی روشنی میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن مدینی سے پوچھا کہ اس حدیث کے مسدار کون ہے امام بخاری کے استاد تو انہوں نے کہا کہ وہ اہل الحدیث عبداللہ ابن مبارک نے کہا وہ اہل الحدیث ہیں امام بخاری اس سے نقل کر رہے ہیں مطلب یہ کہ وہ خود بھی اس کے قائم ہیں امام بخاری سے امام تلویجی نے بھی یہی بات نقل کی امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر یہ نجات پانے والا گروہ اور الجماع اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے یہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب اہل الحدیث کہا جا رہا ہے تو اس سے فنی اعتبار سے وہ لوگ وہ گروہ جو محدثین کا گروہ کہلاتا ہے وہ مراد نہیں ہے. محدسین کا گروہ کے گروہ کا جو منہج اور موقف تھا وہی صحابہ کرام کا موقف تھا اسی کو ماننے والے لوگ چاہے وہ محدث نہ ہو وہ اہل الحدیث اہل السنہ والجما اور سلفی یا سلفی منہج کے علم بردار کہلاتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی اہل السنہ والجماع کی خصوصیت اور خوبی بیان کرتے ہوئے ایک جملہ یہ فرمایا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ فہاد ہل فر قت نتی یہ نجات پانے والا فرقہ ہے یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ لفظ فرقہ دوسرے فرقوں کے حکایت میں مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے ورنہ سلفی یہ فرقہ نہیں ہے فرقہ فراقہ سے بنا ہے جدا ہونا الگ ہونا جس کا مانا ہوتا ہے تو فرقہ اسے کہتے ہیں جو اہل حق سے جو اصل بنیاد پر قائم رہنے والی جماعت ہے اس سے الگ ہو سلفی فکر کے لوگ سلفی <سلسل> منہج کے ماننے والے لوگ جس کو الجماع یا الفرقۃ النازیہ احمد سنا کہتے ہیں یہ اصل سے بنیاد سے جماعت کے طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج سے ہٹے ہی نہیں لہذا جب یہ ہٹے نہیں تو جدا نہیں ہوئے یہ اپنے حق پر قائم ہے اور اس حدیث میں جو ابھی ہم نے جانی سنی کہ ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی اللہ کے حکم پر تو یہ تسلسل کے ساتھ قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق سے جدا اور الگ ہوئے ہی نہیں لہٰذا یہ فرقہ نہیں ہے جو اس سے جدا ہوا اس کے طریقے سے ہٹا الگ ہوا کسی بھی طریقے سے وہ فرقہ بن گیا تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ نجات پانے والا جو گروہ ہے یہی اہل السنہ وال ہے اور یہ اہل السنہ وال مسلمانوں کے فرقوں میں یا وسط الفل مختلف گروہوں اور جماعتوں میں جو مسلمانوں کے درمیان مختلف فرقے پائے جاتے ہیں ان فرقوں کے درمیان یہ اہل السنہ سلفی مرہج کے لوگ اہل حدیث یہ وسط ہیں درمیان میں ہے کما انا ملت السلام وسط الفل ملل جیسے کہ ملت اسلام یعنی اسلام کا مذہب دیگر مذاہب اور ادیان کے بیچ میں وسطیت اور اعتدار رکھتا ہے دیگر مذہب کے لوگ افراد و تفریح یا حلو میں یا تفریح اور کوتاہی میں مبتلا ہو گئے اور کبراہی کا شکار ہو گئے میں مثال دو صرف ایک اس میں ہم لمبی گفتگو کریں گے تو ہمارے اصل موضوع کا وقت کم پڑے گا صرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کی شخصیت کے بارے میں اور دیگر مذہبی شخصیات کے بارے میں بھی آپ غور کیجئے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزاتی طور پر اپنے کلمے کا علقہ کر کے حضرت جبریل کے ذریعے کن کے کلمے سے مریم کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے اندر علقہ کیا گیا اور ان کی ولادت ہوئی بغیر والد کے موجزاتی طور پر وہ اللہ کے نبی تھے پیغمبر تھے ار الازم رسولوں میں سے تھے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے لیکن خرقے عادت طور پر ان کی ولادت ہوئی جن کی طرف ان کو مبوز کیا گیا یہود کی طرف ان کی اکثریت نے حضرت عیسیٰ علیہ اللہ وسلام کی نبوت کو ماننے سے بھی انکار کر دیا جو حقیقت میں وہ تھے دلائل کی روشنی میں اس کو نہیں تسلیم کیا یہ ان کی تفرید تھی پھر جن لوگوں نے ان میں سے جن لوگوں نے حضط عیسیٰ علیہ اللہ وسلام پر ایمان لایا آپ کی نبوت کے قائل ہوئے تو انہوں نے آپ کے درجے کو جو اللہ نے دیا تھا اسے بڑھا دیا صرف نبی پیغمبر कहा اللہ اور کلیمت اللہ نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا کہ حضط عیسیٰ مسیح علیہ السلاحت والسلام نوزب اللہ کے بیٹے ہیں مانا تو نعوذ باللہ اللہ سے ملا دیا نہیں مانا تو جو رسالت اور نبوت تھی اس کا بھی انکار کر دیا یہ افراد اور تفریح ہے حق ان دونوں کے بیچ ہے مسلمان اس کے بیچ کی بات مانتے ہیں اور کہتے ہیں جیسا کہ عبادہ سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سے پہلے میں نے ذکر کی اس پہ بیان کیا گیا کہ جو یہ گواہی دے وے کہ حضرت عیسا علیہ السلات و اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور پھر کلمہ اور روح ہے. اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور کلمہ ہے یہ ان کے بارے میں اعتدال والا موقف ہوا نہ ان کی نبوت کا انکار کر کے تفریح اختیار کی جائے نہ ان کو مان کر ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر ان کے سلسلے میں غلو کیا جائے قرآن نے بتایا کہ اہل کتاب اور دیگر مذاہب کے لوگ اکثر و بیشتر غلو یا تقصیر میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا غلو تقصیر یعنی حد سے کوتاہی کرنا کمی کرنا اس میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے مختلف شخصیات کے بارے میں دنیا کی مختلف, علماء احبار اور رحبان کو یا نہیں ان کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا اور قبول کیا تو ان کو ارباب بنا دیا اتخذوا من دون اخبار تو یہ مختلف ملتوں کے درمیان مسلمانوں کو اللہ تبارک نے امت وسط بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد سرما وسطا لکھا جہنا وسط الس اللہ تعالیٰ نے تم کو اسی طرح طریقے سے کمت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ یہ وسط کا معنی کیا ہوتا ہے تو ملت میں دیگر قوموں میں مذاہب میں مسلمان اور اسلام وسطیت اور اعتدار رکھتا ہے بیچ کا یہ بیچ سے مراد دو باطل کے بیچ کا حق مراد ہے ہر جگہ ہم اگر موقع رہا تو آخر میں یہ بھی جانیں گے انشاءاللہ کہ ہر جگہ وسطیت نہیں شریعت کو معیار بنا کر جو وسطیت ہے جو اعلیٰ اور بہترین طریقہ ہے اس کو اختیار کرنے والے اہل اسلام ہے دوسرے اذیان اور مذاہب کے مقابلے اور مسلمانوں میں جو مختلف فرقے ہیں ان فرقوں میں وہ لوگ امت وسط ہیں ہاں یا اعتدال اور وسطیت کے حامل ہیں جو قرآن و حدیث کے دین کو ماننے والے ہیں جن کو جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں جان رہے ہیں کہ سلفی منہج کو اختیار کرتے ہیں چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کا مانا جان لیں وسط کا جو معنی ہے آیت میں یہ لغوی معنی کے متعارب ہے ہاں چنانچہ اہل علم نے وسط کی ایک تفسیر کی عدل سے کہ تم امت وسط ہو یعنی امت عدل ہو وسط کا ایک معنی عدل انصاف ہوتا ہے ایک معنی خیال کا ہوتا ہے بہترین تم امت وسط ہو یعنی سب سے زیادہ بہترین منتخب اور پسندیدہ امت ہو ایک معنی یہ ہے کہ افراد اور تفریق کے درمیان میانہ روی اختیار کرنا نہ ہد سے آگے بڑھ کے غلو کرنا نہ ہد سے کوتاحی کر کے تفریح اور تقسیم اختیار کرنا دونوں کے بیچ میں جو حق ہے اس کو اختیار کرنا اب یہاں ہم اہل السنہ وجمہ کے بارے میں جو یہ بات جان رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ امت وسط ہے اعتدال پر گامزن ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ وہ حالت ہے اگر حقیقت میں آج کا جو موضوع ہم دیکھیں اس ایک موضوع کی بنیاد پر اہل حق کی شناخت اور اہل باطل یا بدعت اہل بدت کی پہچان ہمارے یا مسلمان کر سکتے ہیں اور سلفی منہج کی وسطیت دراصل ان کا قرآن و حدیث کو جو احدیث صحیح ہے اور اللہ تبارک نے اپنے کلام میں جو تعلیمات نازل فرمائی ہے اس کا التزام کرنا سختی سے اور مضبوطی سے پکڑ لینے کی بنیاد پر ہے ہاں کہ پوری پوری شریعت کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیا جائے اس میں کوئی افراد و تفریح نہ کی جائے چڑانچے اہل سنت والجماعت جو عقائد اختیار کرتے ہیں وہ غلو اور تقسیم غلو اور جفا کے بیچ میں ہیں جو اعمال اور احکامات اختیار کرتے ہیں وہ دیگر فرقوں کے درمیان میں اہل سنت والجماعت کے منہج کے مطابق وہ خیر اور قرآن و حدیث کے اس منہج کے مطابق ہے جو حقانیت کو پیش کرتا ہے اس حق سے نہ افراد کرتے ہیں نہ تفریق میں, مطالب... کی... میں مبتلا ہوتے ہیں جبکہ اہل بدت جتنے بھی گروہ سلفی منہج کے علاوہ امت میں جتنے بھی گروہ پائے جاتے ہیں اہل بدت کے وہ سب کے سب خواہش پرستی اور وداعت میں مبتلا ہو کر یا تو آپ کو افراد میں مبتلا نظر آئیں گے کہ حد سے آگے بڑھ گئے غلو کر بیٹھے عقیدے میں اعمال میں عبادات میں یا پھر تفریح میں تفریح میں پڑ گئے چنانچہ اہل سن والما قرآن حدیث کو قرآن کو اور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور اپنے تمام مجموعی اعتبار سے جتنے بھی گروہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں ان میں وہ سب سے زیادہ بہتر طریقے اور منہج کو اختیار کرنے والے ہیں اس اعتبار سے وسط ہیں وسطیت کا ایک معنی عدل و انصاف ہے یہ عدل پر قائم ہے پسندیدہ ہے جب یہ افراد اور تفریح کے بیچ میں جو حق ہے اس کو قبول کر رہے ہیں تو گویا پسندیدہ اور سب سے زیادہ انصاف پر مبنی اقوال میں احکام میں اعتقاد میں جو سب سے زیادہ حق ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اس کو اختیار کرنے والے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اہل السنہ وال کا یہ مذہب سلفی منحص یہ اپنی وسطیت اور دیگر مذاہب کے درمیان اعتدال کے ذریعے سے ایک امتیازی شان کا حامل ہے ہاں اور یہ وہ ان, ان کا وہ طریقہ ہے اہل سننا وال کا جو دو نقیز باطل کی دو نقیز دو اطراف کنارے کوئی ایک چیز ہے اس کا درمیانی حصہ ہے جو حق ہے اور یہ ایک کنارہ یہ ایک کنارہ اس کو کہیں گے بیچ کے حصے کو وسط کہیں گے تو عقائد اور امال کے جتنے احکام میں نقیز کے طور پر افراد اور تفریح کے کو جو لوگوں نے اختیار کیا اہل السنا و ان کے درمیان ہے غلو کرنے والے جو افراد پسند ہیں یا جفا کرنے والے جو تفرید کرنے والے ہیں ان, ان دونوں گروہوں میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ حق ہے کچھ باطل ہے کرنے والوں نے قرآن حدیث کی کچھ دلیلوں کو لے لیا اور اس کے مخالف دلیلوں کو چھوڑ دیا آگے ہم جب مثال پڑھیں گے تو اس میں واضح ہوگی تفرید کرنے والوں نے قرآن حدیث کی کچھ دلیلوں کو لے لیا اس کے مخالف دلیلوں کو ترک کر دیا اہل سنت والجماعت کی خوبی اور کمال اور اعتدال یہ ہے وسطیت یہ ہے کہ انہوں نے غالی کے یہاں جو قرآن حدیث کی دلیلیں اور حق کی شکل میں جو بات موجود تھی وہ بھی لیا اور جفا کرنے والے تفرید کرنے والوں کے پاس قرآن و حدیث کی جو دلیلیں اور جو حق موجود تھا اسے بھی لیا چورانچے آپ اہل بدت میں دیکھیں گے کہ ان کے پاس کچھ حق ہے کچھ باطل ہے وہ چاہے غالی ہو چاہے جافی ہو دونوں کے پاس حق کا کچھ حصہ ہے باطل کا کچھ حصہ ہے لیکن اہل السنہ جماع کو دیکھیں گے کہ ہر مسئلے میں ہر عقیدے میں ان کے پاس دونوں کے پاس موجود حق ہے اور ان کے پاس دونوں کے پاس جو باطل ہے اس سے ان کا دامن صاف ہے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بہت اہمیت کی بات ہے کہ اہل السنہ وال کے اس منہج اور طریقے کی بنیاد پر ان کے پاس قرآن و حدیث کا پورا التزام ہے قرآن و حدیث کا کسی بھی معاملے میں جو ان کی تعلیمات ہے اس کو پورے پورے طریقے سے یہ لوگ اختیار کرتے ہیں جبکہ اہلو بھی اہل و اہل بدت بعض حق کو لیتے ہیں اور بعض باطل کو اہل سننا و جمع کا یہ منہج ان کو بدعت سے خرافات سے حق سے ہٹ جانے سے محفوظ اور سالک صحیح سلامت رکھتا ہے جبکہ اس کے مقابل کوئی بھی گروہ جنہوں نے بدت کے مختلف اصولوں کو اختیار کیا ان لوگوں نے حق کے ساتھ باطل کی آمیزش کر دی اب اہل سنت کی وال جماعت کی جو وسطیت ہے اس کے کچھ مثالیں ہم یہاں دیکھیں یہ بھی مکمل بحث نہیں ہے لیکن بنیادی طور سے کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جس سے منہج سلف کی وسطیت اور اس کا اعتدال آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا چنانچہ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بعد میں میں چاہتا تھا کہ ایمان والی بات بھی لوں ایمان کے معنی مفہوم کے سلسلے میں ہمارے ہاں لوگ ایمان ایمان کرتے ہیں لیکن اس سلسلے میں لوگ مختلف قسم کی گمراہی کا شکار ہیں لیکن یہ جو بحث ہے یہ ایمان ہی کا ایک حصہ ہے اور ستون اور رکن کی حیثیت رکھتی ہے اللہ کبار و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں آپ دیکھیں گے کہ اہل السنہ و سلفی منہج وہ ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پورے طریقے سے اختیار کرتا ہے چنانچہ ان کا عقیدہ اور منہج یہ ہے ہمارا منحج یہ ہے قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو کچھ اللہ کے نام اللہ کی صفات اللہ کے افعال ثابت شدہ ہیں اور وہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کے شایان شان ہیں جیسے اللہ کے شان اور اس کی عظمت و قبریائی کے لائے ہیں اللہ جللہ شانہو ان صفات اور ناموں سے ویسے ہی متصف ہے ہم اس کو مانتے ہیں اس لیے کہ قرآن و حدیث نے ان کا اثبات بات کیا ہے شنان سے مانتے ہیں تو کیسے مانتے ہیں کہ اللہ کے یہ نام ہیں اللہ سمی ہے وسیر ہے رحمان ہے رحیم ہے اللہ تبار و تعالی عرش پر مستقبی ہوتا ہے اللہ تبار و تعالی کے لیے صفت ید ہے اللہ تعالیٰ غزبناک ہوتا ہے خوش ہوتا ہے کیوں یہ صفات اور اللہ کے یہ نام جو میں نے ذکر کیے چند اور قرآن و حدیث میں جو بھی ہے جب قرآن و حدیث میں ہے تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ صفات ہیں کیسے ہیں بلا تکیفن ولا تنظیل نہ ہم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں نہ اس کی مثال بیان کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے مجید میں ارشاد فرمایا لئی سا کمس اللہ کے مسل اللہ کے جیسا کوئی چیز اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی مخلوق اللہ کے مثل نہیں ہے وہ سمیع المسیح اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے اچھی طرح سمجھیں یہ جو آیت میں نے پڑھی سور شرح کی اسماؤ صفات کے باب میں اہل السنہ وجما کی نزدیک دستور مانی جاتی ہے کہ دستور کی حیثیت یہ آیت رکھتی ہے کہ پہلے ٹکڑے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مثلیت کی نفی کی جب اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے تو اب اللہ تعالی کو کسی سے مماثلت نہیں بیان کی جا سکتی اس کی کیفیت نہیں جانی جا سکتی اس کی تصویر نہیں دی جا سکتی کہ اللہ فلاں کی طرح ہے یا فلاں اللہ کی طرح ہے تشمی نہیں کوئی اللہ کی طرح نہیں ہے کوئی مخلوق نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی اور مخلوق اللہ کے جیسا کوئی نہیں تو یہ مثلیت کی نفی ہو گئی مماسلت کی نفی ہو گئی اور اگلا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر مثلیت کی نفی ہے تو یہ نہ سمجھے کوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفات سے اور خوبیوں سے کمالات سے آاری ہے منزہ ہے نہیں اللہ تبارک تعالیٰ خرابیوں سے تو منظہ ہے لیکن خوبیوں اور کمالات سے متصف ہے اس کے اسمائے خوشنا ہیں صفات ہیں بہت سمیع البصیر ہم بھی سننے والے ہیں فضالہ ہو سمی بصیر دہر میں اللہ نے کہا انسان کو ہم نے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہم بھی سننے دیکھنے والے ہیں جانوروں میں بھی یہ صفات ہے اور اللہ تعالی نے بھی اپنے لیے صفت تک اثبات کیا لیکن کوئی مخلوق اللہ کی طرح اور اللہ کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے کیونکہ اللہ نے پہلے کہا دیا لہ سکم ہمارا دیکھنا میں نے اس سے پہلے اس کی تفصیل بیان کی یہاں اس کا موقع نہیں ہے کہ آپ مخلوق مخلوق کی صفات میں دیکھیے زمین آسمان کا فرق ہے آنکھ بہت سارے جانوروں کی پرندوں کی آبی حیوانات کی ہوائی پرندوں کی اور زمین پر چلنے والے جانوروں چوپایوں کی آپ آنکھ دیکھتے ہیں جب لفظ آنکھ کا استعمال کیا سارے لوگوں کی آنکھ کے ہے یہ مانا میں اس اعتبار سے مشترک ہے لیکن جب آپ نے کہا بلی کی آنکھ گھوڑے کی آنکھ گدھ کی آنکھ سانپ کی آنکھ چمگادو یا الو کی آنکھ انسان کی آنکھ تو صرف اضافت کر دینے سے فلاں کی کہہ دینے سے آپ کے دماغ میں ایک خاص معنی بن گیا اب گدھ کی آنکھ کا جب نام لیا گیا تو اس سے آپ کے ذہن و دماغ میں انسان کی آنکھ شیر اور کتے بلی کی آنکھ کا تصور نہیں ابھرتا معلوم ہوا مخلوق مخلوق کی ایک ہی چیز میں بہت فرق ہے زمین آسمان کا تو خالق اور مخلوق کی ایک ہی صفت میں جو لفظ مشترک ہے کتنا فرق ہوگا یہ میں نے صرف ایک وضاحت کی اہل السنہ وجمہ کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اسماع و شفات کے بعد میں ہم قرآن و حدیث کے قرآن کے ان دونوں پہلوؤں کو لے کر چل رہے ہیں کہ مشلیت مماثلت کیفیت کا مشابہت کا بھی انکار کر رہے ہیں اللہ کو اس سے منظر قرار دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا اسمات بھی کر رہے ہیں اس لیے کہ قرآن و حدیث نے ان کو بیان کیا ہے اب آگے دیکھیے کہ اس سلسلے میں لوگوں نے اہل بدت نے کیا طریقہ اور روش اختیار کی اچھی طریقے سے سمجھیں یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے اس کو نہ سمجھنے سے اگر آدمی غلط والی روش اختیار کر لے تو اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ معاملہ کفر تک جاتا ہے ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے قرآن حدیث کو ماننے والا سمجھ رہا ہے اور اس میں غلطی کرنے کی وجہ سے وہ کفر کے درجے تک پہنچ سکتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا اور ایسا بہت سارے لوگ ایسی گمراہیوں کے شکار ہیں اور ہوئے تو اب اس میں جو غلو اور افرات والا طبقہ ہے یہ جو اہل سنت وال کا میں نے درمیانی موقف بتایا اسماو صفات کے بارے میں اس سلسلے میں ایک طبقہ جو ہے غلو کرتا ہے ایک طبقہ جفا کرتا ہے یعنی کوتا ہی کرتا ہے تفریح تو غلو اور افراط والا طبقہ یہ اہل تمشیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعض مخلوقات سے اور بعض مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشابہت دیتا ہے چنان سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماؤ صفات کو تو مانا اللہ کے اسماع و صفات جو قرآن و حدیث میں آئے اس کو مانا یہ حق ہے ان کے پاس بدت اختیار کرنے کے باوجود یہ چیز ان کے پاس حق ہے کہ وہ قرآن حدیث میں جو اللہ کے آسماء خوشنا اور صفات رولیا آئے ہیں اس کو مان رہے ہیں لیکن ماننے کے اس حق کے ساتھ انہوں نے باطل کا اضافہ کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کے ناموں کو مخلوق کے ناموں سے اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے مشابہت اور مماثلت دے دی کہ اللہ کا ہاتھ ویسا ہی ہے جیسے انسانوں کا یا ہمارا ہاتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ویسا ہی ہے جیسے بعض مخلوقات کا علم ہے چنانچہ بعض قدیم روافظ روافظ کے بعض فرقے ہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مخلوقین سے مشابہت دیتے ہیں داود جوارے بھی گزرا اس نے ہاتھ پیر جن جن چیزوں کا تذکرہ قرآن حدیث میں اللہ کے لیے اس سب کو انسانوں سے مشابہت دے دی بعض روافظ بھی اس کے قائم ہے اور کچھ ایسے ہیں ایک بات اچھی طرح دماغ میں رکھیے کہ اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی یہ صفت مخلوق کی طرح ہے تو یہ مخلوق سے ہے کچھ لوگ اس کے الٹا کہتے ہیں اور دنیا میں جتنے مشرقین ہیں وہ اس طریقے سے اللہ کو مخلوق سے مشابہت دیتے ہیں کہ بعض مخلوق کے اندر اللہ تعالی کی مماثلت مانتے ہیں کیسے جیسے میں ذکر کروں کہ اب روافی یہ جی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کائنات ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بریلوی اور قبوری بدتی جو اپنے آپ کو اہل سننا جھوٹ طور پر کہتے ہیں غلط طریقے پہ وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ غوث تھے مدد کرنے والے ان کو غوث کہہ کے پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں یا غوث والے مدد ناوز ملتا وہ بعض بزرگوں سے اولاد مانگتے ہیں ہاں بعض کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ عالم الغیب تھے بشر نہیں تھے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ کے نور کا ٹکڑا اور حصہ ہے اور من گڑھت حدیث کے اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اس حدیث کے مطابق بھی وہ پیدا کیا ہوا نور ہے اللہ کا نور جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے غور کیجیے وہ نور مجسم کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہیں جو مستفی عرشتہ خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ بن کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کی خصوصیات صفات الوبیت اور لبوبیت کی بعض چیزوں کو مان رہے ہیں دنیا کے جتنے مشرقین ہیں وہ اپنے معبودان باتال کے اندر اللہ تعالیٰ کی کچھ خصوصیات مان کے ہی اللہ کے ساتھ ان کے شریک بناتے ہیں ہر قسم کے شرک میں یہ بات ضرور پائی جاتی ہے کہ جس کو اللہ کا آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ ہم کو محفوظ رکھے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کچھ خوبیاں مان رہے ہیں آپ اللہ کو ان بندوں کو اللہ تعالیٰ سے مشابہت دے رہے ہیں کہ ان کے پاس ویسا ہی علم ہے جیسا اللہ کے پاس تھا یہ ایسے ہی ہر جگہ حاضی لازیب ہے جیسے اللہ ہے یہ ایسے ہی قبروں میں رہتے ہوئے ہماری ہر بات کو سن رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سمی ہے ہر को کو سننے والا ظاہر سی بات ہے کہ یہ واضح شیر اکبر ہے اگر کوئی شخص ایسے عقیدے پہ مر گیا تو شیر کے اکبر پر مرے گا اس کا لا الہ الا اللہ قابل قبول نہیں ہے وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا اس کے سائے نے کی برباد یہ جو میں جتنے جملے بول رہا ہوں سب قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہے اللہ کے رسول سے اللہ تعالی نے کہا نشرط اللہ احمد اللہ عمل اگر آپ نے بھی شیر کیا تو آپ کے عمل برباد اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچئے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس طرح مشابہت کا معاملہ کرتے ہیں کئی فرقے ہمارے یہاں ہیں آج ہمارے یہاں صوفیہ کے یہاں بھی اس قسم کا عقیدہ مانا جاتا ہے ہر سلسلے کا آپ چشتی نقش بندی رفاعی سہر وردی اپنے سلسلے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یا اپنے سلسلے کی طرف لوگوں کو رحبت دلانے کے لیے یا اپنے بزرگان اور سلسلے کے مشائق اور خاص طور سے بانی مسلک سلسلہ کے بارے میں بڑے روح کرتے ہیں انہوں نے ایسی کرامت کیا اپنے فلاں ماننے والے بزرگ نماز روزہ نہیں کرتا تھا لیکن اللہ سے ان کی بخش کروا لی من کرنا کی رائے تو ان کو پکڑ کر روک لیا کون روایت کرنے والا ہے یہ کس نے دیکھا علام برز میں یہ بیان کرتے ہیں لوگ سننے والے مانتے ہیں جہالت کی بنیاد پر قرآن عزیز تو جانتے ہی نہیں جو لوگ ایسا مانتے ہیں کہ اللہ کسی کو آزاد دینا چاہتا ہے اور یہ بزرگ جو کو روک لیں گے اللہ کو بچا لیں گے اللہ پہ دباؤ ڈالیں گے اللہ کا فیصلہ بدلوا دیں گے وہ اللہ کی قدر نہیں پہچانتے وہ اللہ کے اختیارات کو اپنے بزرگوں میں مشایخ میں مان رہے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور معاف کیجیے اس قسم کا عقیدہ میں ایسا دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ اہل الحدیث اور سلفی منہج کے علاوہ دوسرے گروہوں کے بعض افراد میں نہیں ہوگا لیکن کوئی گروہ اس سے پاک نہیں ہے خاص طور سے تصوف کے سلسلے تو اس گندگی سے انتہائی بری طریقے سے آلودہ اور ملوث ہے صوفیہ کہ ایسے ایسے عقیدے اور واقعات آپ سنیں گے کتابوں میں پڑھیں گے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص قرآن حدیث کی موٹی تعلیمات بھی رکھتا ہے تو اس کو جاننے کے ساتھ وہ یہ نہیں مان سکتا کہ یہ اسلام ہے تصوف کی بنیاد پر جو پیش کیا جاتا ہے تو پہلی چیز اسماؤ صفات میں اہل سنت والجماعت کا جو اعتدال والا موقف ہے دیکھو کتنی ان گمراہیوں سے بچ گئے اہل سنت اب یہ اللہ سے مشاب بندوں کو مخلوق سے مشابہت دینا اور مخلوق کو اللہ سے مشابہت دینے والا جن لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا ان کا ان کے سامنے دلیلیں کیا ہے وہ قرآن کی ان آیتوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ان حدیثوں کو جس میں اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کا اسمات ہے کہ دیکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بلیادا مبسو طفان اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے کشادہ ہیں تو دیکھیے جب اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو ہاتھ ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے تو سننا اور دیکھنا مان لیا اور ساتھ میں اس کو مشابہ دے دی کے مخلوق کی طرح اہل سنت کہتے ہیں کہ سننا دیکھنا ہے ہم مانتے ہیں ہاتھ ہے ہم مانتے ہیں قدم ہے ہم مانتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے ہم مانتے ہیں لیکن کیسے ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے کیونکہ اللہ نے کہا ہے سا کمسل لہی شہ چنانچہ انہوں نے آیت کے اس ٹکڑے کو جو میں نے پیش کیا سننا کا دستور لئی سا لہی ہی شہ یہ ایک ٹکڑا, سمیح دوسرا ٹکڑا. تو انہوں نے دوسرے ٹکڑے کو لے لیا یہ اہلِ نے. اور افراد کرنے والے لوگوں نے یہ تو لے لیا کہ اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے یہ چھوڑ دیا کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں اب اس کے مقابل تفریح کرنے والا گرو دوسرا افراد تفریق میں دوسرا گرو یہ اہل تعطیل ہے تعطیل ہم اردو زبان میں تعطیل چھٹی کو بولتے ہیں ہاں اس کو معطل کر دینا خالی کر دینا تو اہل تعطیل کو اہل تعطیل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو و صفات سے عاری خالی قرار دیتے اب ان میں مختلف گروہ ہیں کچھ لوگ بالکل لیا اللہ کے تمام و صفات کا انکار کرتے ہیں جن کو جہمیہ کہا جاتا ہے جہم ابن صفوان کی طرف منسوب جو جاد بن درم اور کسی یہودی کا شاگرد تھا کچھ لوگ ایسے ہیں جب انہوں نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا تو اہل السنہ وال کے علماء ایما بڑے بڑے امام جو پہلے دور کے تھے امام احمد بن امبال اور ان کے دور کے ان سے پہلے کے ان لوگوں نے ان کا شدید رد کیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں رد ہو رہا ہے تو جہمیہ کا اگلا گروہ موقف میں تھوڑی تبدیلی کر کے سامنے آیا موتضلا آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ناموں کو مانتے ہیں صفات کو نہیں مانتے اللہ علیم ہے مگر علم والا نہیں ہے اللہ حئی ہے مگر حیات کے بغیر ہے کوئی عقل میں آنے والی بات عقل کو نقل پر مقدم کرنے والا یہ گروہ ہے متضلا کا اور یہ جو میں نام لے رہا ہوں آپ یہ نہ سمجھے کہ ابھی نہیں ہے میں بھی آگے بتاؤں گا کہ آج ان کے ماننے والے اس موقف کے ماننے والے ہمارے گرد و پیس میں موجود ہیں تو متضلاع نے کہا ناموں کو مانتے صفات کا انکار کرتے پھر ان کا رد ہوا تو اگلا گروہ پیدا ہوا ماتوردیا کلابیا اور عشارہ کا ابو الحسن الشری کون تھے امام کہلاتے ہیں یہ پہلے کے مذہب پر تھے پھر کا مذہب اختیار کیا اور آخیر میں اہل سنت والجماعت کے مذہب کو اختیار کر کے ان کا رد کیا آج پھر سے اس کا ذکر کرو بات کو ہو آپ کے دماغ سے نکلنا کہ ہندوستان پاکستان کے موجودہ جو احناف ہیں وہ صاف صراہتن یہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں کلام میں ماتوریدی ہے. اور امام الحسن اشعری کا وہ مسلک وہ موقف عقیدہ جو پہلے تھا بعد والا نہیں بعد والا یا امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد امام بخاری امام تیسرے دیگر اما ان کا جو مذہب ہے عقیدہ کے سلسلے میں یہاں ہندوستان کے صوفیہ ہندوستان کے احناسے نہیں مانتے اچھی طرح جان لے اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یہ ذمہ داری اللہ رسول نے دی ہے بل لے ہونی ولو آیا مجھ تک پہنچاؤ میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی ہو میں نے جمعہ کے خطبے میں کہا اللہ کے رسول نے جب یہ بیان کیا کہ اتنے اتنے فرقے ہوں گے ایک گروہ ایسا ہوگا جو دین سے اس طرح نکل جائے گا جیسے تیر شکار سے لگ کے نکل جاتا ہے ان کے اندر یہ خامیاں ہوگی وہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے ان کے دل بھیڑیوں کے ہوں گے لیکن اوپر سے جسم انسانی ہوگا ہماری زبان میں بات کریں گے جہنم کی طرف تو یہ اللہ کے رسول نے بتایا کیوں ایسے ہی بتا دیا صرف کتاب میں یا درس میں پڑھنے پڑھانے کے لیے یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے ہمیں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو پہچانیں کہ اسلام کے نام پر کون ہے جو گمراہی کی طرف دعوت دے رہا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان و عقیدہ کی عبادت کر سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو بالکل واضح اور جلی انداز میں بیان کیا لئی لوہا کا ایسے دین پر اللہ کے رسول نے چھوڑا جس کی رات بھی دین کی طرح روشن اب اس سے صرف ہلاک ہونے والا ہی بھٹک سکتا ہے چنانچہ میں یعنی کر رہا تھا کہ اہل تعطیل یہ عشاعرہ ماتوریدیا یہ پیدا ہوئے تو عشاعرہ نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سات صفات ہیں اچھی طرح ہندوستان کے حنفی مدارس میں عام طور سے عقیدے کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی جو پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد نصفیہ وہ اشاری ماتورید والی کتابیں پڑھے اس میں یہ بتایا جاتا ہے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ اس سے متاثر ہو کے یہاں بیان کر بیٹھے اہل حدیث کے درمیان جو کم علموں والے ہیں عقائد کے سلسلے میں دوسرے علوم میں چاہے جتنے ماہر ہوں تو اشاریوں کا مسلک ہے کہ اللہ کی ساتھ صفات ہیں جو ثابت مانتے ہیں اور اس کی بھی وجہ ہے اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں کہ کیوں وہ ساتھ کو مانتے ہیں صفات علمیاں باقی تمام صفات کا انکار یا تعویل کرتے ہیں کہ یہی ساتھ کی طرف لوٹتی ہے اس میں جو ساتھ مانتے ہیں کلام حیات قدرت سمع بصر ارادہ تو اس میں بھی کلام کی تشریح ایسی کرتے ہیں جو حق کے ہٹ کے ہیں, قرآن و حدیث سے ہٹ کے کہتے ہیں کلام کلامِ نفسی کو کہتے ہیں ہم اللہ کا کلام جب کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ حروف اور الفاظ کے ساتھ کلام کرتا ہے جیسا کہ اہل سنت وال کا عقیدہ اور مسنک ہے عشاعرہ اس میں بھی تعویل کر کے اس کا رد کرتے ہیں تو اب یہ غور کیجئے کہ جو لوگ اشعری مذہب کو اختیار کر رہے ہیں وہ اہل سننا وال صحابہ تاب علم امدین معتبر اینما یا قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے مسلک پر ہیں یا نہیں تو کہا کہ طرف الجفا اہل تعطیل کا ہے اور یہ وہ طوائف اور گروہ ہیں جنہوں نے اللہ کے اسما اور صفات کا کلی طور پر یا بعض کا انکار کیا تعویل کی تحریف کی تعویل سے مراد تعویل فاسد تعویل صحیح بھی ہوتی ہے جو تفسیر کے معنی میں اور تعویل فاسد غلط تعویل بھی ہوتی ہے جو بغیر دلیل کے غلط تعویل کی جاتی ہے کہا کہ اللہ کے اسماء اور اس کی صفات کا انکار کرتے ہیں نفی کرتے ہیں یا بعض کی نفی کرتے ہیں جیسے یہ عقیدہ کچھ لوگوں نے اختیار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے یہاں انہوں نے صرف یہ ایک مثال دی اشاعرہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں استوا رحمان والا مانا کہتے ہیں استوا کا مانا استولہ ہے قابض اس اس ہوا چین لیا ایسے اور بھی کئی صفات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی جن کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں ہمارے जैसा جیسا کہ میں نے گروہوں کا अब आप اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان میں नाम کے نام پہ नाम کے نام پہ اللہ کی بہت ساری صفات کا آپ में ہندوستان میں بہت कहां اللہ کہاں ہے تو سب لوگ کہیں گے اکثر لوگ کہیں گے ہر جگہ ہے یہ جواب صحیح نہیں ہے اور اگر اس جواب کا دینے والا یہ مانتا ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے ہر نہیں ہے تو قرآن حدیث صلف کے اجماع یہاں تک کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوی کے مطابق وہ آدمی کافر ہے کیونکہ وہ قرآن کا حدیث کا انکار کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ آسمان میں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے آپ کہہ رہے ہیں ہر جگہ اللہ ذات کے ساتھ عرش پر ہے علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے احاطے کے ساتھ ہر جگہ ہے یہ اہل سنہ وال کا منحظر ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اجتبا اللہ اجتوا بانا اللہ وارتفا بلند ہونا اوپر چڑھنا ہاں اس تقرر آما یہ عربی لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے اس کا اولا نہیں ہوتا جیسا کہ یہ بدتی اور گمراہ لوگ کہتے ہیں اور اللہ کے اوپر ہونے ذات کے ساتھ عرش پر مستوی یا اوپر ہونے کی جیسا کہ اس سے پہلے میں نے اللہ علی کی تفسیر کرتے ہوئے آئےت السی کی تفصیل نے بتایا کئی ہفتوں اور کہ ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں ایک ہزار سے زیادہ قرآن حدیث میں مختلف قسم کی دلیلیں हैं اٹھارہ سے بیس اسموں کی اور ایک ایک دلیل کو شمار کیا جائے تو ہزار سے زیادہ دلیل ہے علامہ ابن ابھی حنفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ ان میں سے بعض کا جواب نہیں دے سکتے تو سب کا کیا دے سکتے ہیں اب یہ پرانی بات ہے آپ سوچیں گے آج تو اہل صوفیہ اہل تصوف اور عشاعرہ کا میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کرتے ہیں ہمارے یہاں اردو پیش پہ اقوام المسلمین جس سے ہمارے نوجوان طبقات میں نے جمعہ کے میں بیان کیا جو بات بول، عرب علماء نے بیان کیا ہے کہ جو اسلام دشمن عناصر طاقتیں ہیں, مسلمانوں میں کچھ لوگ کو استعمال کرتی ہیں تو جاہلوں کے لیے انہوں نے تصوف کو بنایا تراشا خوبصورت بنایا بڑھاوا دیا اور پڑھے لکھے نوجوان مسقف لوگوں کے لیے یا خصوصی لوگوں کے لیے انہوں نے تحریکیت کے مختلف شکلیں دی جن میں آج عالم اسلام میں اخوانیت جماعت اسلامی کے مختلف افکار اور ان سے نکلنے والی مختلف شاخیں اپنا کام کر رہی ہیں ان کے حق پر ہے یا نہیں ہے قرآن حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے میں نے کہا یہ خبروں نوجوانوں کو یہ اصول دیا جائے کہ یہ نہ دیکھیں کہ فلا سلفی نے فلاں سلفی حکومت نے یہ غلطی کی تو اس کا مطلب یہ باطل ہے غلط ہے مخالفت کرنے لگے نہیں کسی کی موافقت اور مخالفت کے لیے ولا اور بڑا کے لیے جو آگے میں ذکر کروں گا اصولوں کو منہج کو دیکھا کر اب آپ اگر اسماء صفات کے بعد میں اخوانی کتابوں کو ٹٹولیں مولانا حلالہ محدودی رحمہ اللہ کی کتابوں اور تفسیر کو دیکھیں تو نظر آئے گا کہ یہاں بھی اہل سنت والجماعت کے اصولوں کا قرآن و حدیث کے ضابطوں کا التزام اور پابندی نہیں ہے میں اگلے درس میں کچھ نصوص پیش کروں گا یہاں صرف سرسری تذکرہ کر لوں کہ یہ جو میرے پاس کتابچہ رکھا ہوا ہے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا شیخ فیصل بن آبدا قائد الحاشدی یہ یمن کے عالم ہے یہ پہلے اخوان المسلمین میں تھے بعد میں اس سے توبہ کی اور شلفی منہج اختیار کیا اور یہ بڑی شاندار کتاب رسالہ اخویہ لکھا اس میں انہوں نے مختلف مختلف پہلوؤں پر دین کے مختلف شعبوں میں اخوان المسلمین کے بڑے لوگ حسن المنا سید کتب سعید ہوا ہاں اور دیگر تلمسانی اور دیگر بڑی بڑی شخصیات کے انحرافات کا تذکرہ کیا ہے تو اس میں یہ بھی بتایا کہ اسماو صفات کے باب میں اخوان المسلمین کے یہاں کوئی معاملہ واضح طور پر نہیں ہے بلکہ مسترب نظر آتا ہے اور شیخ حسن البلہ کے جو خطوط رسالے لوگوں نے نقل کیے ان کے شاگردوں نے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالی کے اسماءو صفات کی تعویل نہیں کرتے تشریح نہیں کرتے بظاہر یہ صحیح ہے اس کے کیا مانا ہے ہم اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں یہ شیخ حسن البنہ کی عبارت میں یہ مفوم موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں ایک گروہ ان میں یہ ہے افراد و تفرید میں مبتلا ہونے والے جو مفویزہ کہلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے و صفات کے عقائد کے سلسلے میں وہ کہتا ہے کہ ہم نہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس کے معنی اور مفہوم کو مانتے ہیں امام احمد بن ہمبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو مفویزہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام اور صفت جو میں ہے ہم اس کو مان تو رہے لیکن اس کا مانا مطلب کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں. یہ منکرین یا ممثلین سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ایک طرف وہ اس کو ماننے کا بظاہر ذکر کر کے اس کے مانا اور کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو اس کے مانا کا انکار کر رہے ہیں جو صحابہ نے مانا تیئس سالہ دور نبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عربی زبان کا یہ لفظ اور الرحیم السمیع رحیم اور بصیر جو اللہ نے نازل کیا تم اس کا یہ مانا مت سمجھنا جو لغت کے مطابق تم سمجھتے آئے ہو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے نبی نے نہیں جانا یہ بعد والوں نے بتایا صحابہ نے نہیں سیکھا اس کی کرید میں نہیں پڑے بعد والے اس, اس میں صحابہ سے آگے بڑھ گئے تو جو مفضا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کے حوالے کرتے ہیں اس کا مطلب دو الزام لگا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمارے لیے ایمان کی کوئی بات نہیں ہوئی دوسرے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے ناموں اور صفات کا ذکر کیا جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کوئی مانا ہی نہیں ہے اب غفور الرحیم کی جگہ رحمان رحیم کا ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بات ظاہر سی بات ہے یہ انتہائی گمراہی کی بات ہے اہل سنت والجماعت اس کا رد کرتے ہیں یہ اہل الصنہ و صحابہ اور اہل الحدیث کا طریقہ سلفی منہج نہیں ہے اخوان المسلمین کا مجموعی طریقہ پر اللہ تعالی کے اسماع و صفات کے بارے میں وہ طریقہ نہیں ہے جو سلفی منہج کا طریقہ ہے یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہی ہمارے یہاں جماعت اسلامی کا معاملہ ہے ہمارے یہاں دوسرے ار الحدیز کے علاوہ جو دوسرے گروہ ہیں وہاں آپ کو تشبیر تمسیل یا انکار کا کوئی نہ کوئی جراثیم ضرور نظر آئے گا یہ پہلا باب ہوا اس کے بعد دوسری چیز اہل سنت والجماعت کی وسطیت کی وقت کا میں اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ وعد اور وعید کا باغ اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال کے طور پہ اہل ایمان کے لیے وعدہ کیا ہے ان کے لیے جنت ہے ان کے لیے کامیابی ہے ان کے یہ وعدے کہلاتے ہیں اور وعید دھمکی کو کہتے ہیں کہ جو لوگ گنہ گار ہے مشرق کافر ہیں اللہ کے نافرمان اور سرکش بندے ہیں ان کے لیے جہنم ہے اللہ کی طرف سے ایسی ایسی سزائیں ہیں ہاں جس نے قیبت کی اس کے لیے یہ گناہ چغلی کی آپس میں اختلاف کیا والدین کی نافرمانی کی تو اس کے لیے تو یہ وعید بھی کہ اس کے لیے یہ سزا ہے اور نیک لوگوں کے لیے اہل ایمان اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے وعدے ہیں یہ انامات ہیں چرانچے اہل سنت وال کا اس میں اعتدال اور ان کا موقف کیا ہے کہ واد اور وعد کے سلسلے میں اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا ارتقاب کرنے والا اگر کوئی انسان مسلمان مومن بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا ایک مسلمان سے قتل ہو گیا زنا ہو گیا چوری ہو گئی والدین کی شان میں گستاخی بدتمیزی کا ارتقاب ہو گیا یہ گناہ کبیرہ ہیں سب میں نے مثال دی ایک مومن بندے نے گناہ قبیرہ کا ارتکاب کر لیا تو اہل سنت وال جماعت کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور نہ ہی جہنم میں ہمیشہ رہے گا اگر جہنم میں گیا بھی معافی نہیں ملی توبہ نہیں کی اگر گیا بھی تو ایمان اور توحید کے ہونے کی وجہ سے وہ جہنم سے بعد میں نکالا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفات کے ذریعے یا اللہ کی رحمت کے ذریعے چنان سے ایسا شخص جو مومن ہے اور گنہگار ہے وہ ان کے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک سلفی منہج والوں کے نزدیک دنیا میں ناقص ایمان والا مومن ہے وہ مومن ہے لیکن ناقص ہے آ, لیکن اس کے ایمان کی اصل اور بنیاد ثابت ہے. رہا آ, کمال ایمان کامل ایمان تو وہ اس سے ظاہر ہو چکا ہے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے چنانچہ ایسا شخص اگر مر جاتا ہے تو آخرت میں اس کا کیا معاملہ ہوگا یہ اہل سننا کا صنفی منہج کا اصول بتا رہا ہوں اس کا موقف بتا رہا ہوں تو آخرت میں وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا جس شخص نے گناہ کبیرا کا ارتقا کیا اور بھر گیا توبہ نہیں کی صاف نہیں ہوا تو اب اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا اگر اللہ تبارہ کو تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت کی بنیاد پر, رحمت سے ان کی اس کی بخش کر دے ہاں اگر اللہ چاہے تو اپنی رحمت کے ذریعے سے اس کو معاف کر دے ہو. اور اسے جنت میں بغیر کئی عذاب دیے ہوئے ابتدان شروعات میں ہی اسے جنت میں ڈال دیں اگر اللہ چاہے معاف کر کے اللہ چاہے گا تو اپنے یہ اس کا فضل ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے عدل کی بنیاد پر اس کو عذاب دے تو وہ عذاب کا مستحق ہے پھر عذاب دینے کے اتنی اللہ کی مسیحت ہوگی عذاب دینے کے بعد اس کو جہنم سے نکالے گا اور اس کا آخری انجام جنت میں ہوگا ہاں اور وہ کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا کفار و مشرقین کی طرح کون جو ایمان والا گنہگار گار بندہ ہے یہ اہل السنہ والجما کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے لیے ایک دو نہیں سینکڑوں دلیلے قرآن و حدیث میں موجود ہیں جیسے اللہ کا یہ کہنا ان اللہ شرک ربھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے مطلب شرک معاف نہیں ہوگا فرو معذور رضا نکلے اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے گا معاف کر گا اچھی طرح سمجھے میں نے ایک آیت پیش کی اور پھر وہ حدیث شفات کے بعد میں ابھی ہم بریک الجمان کے تحت پڑھ چکے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جو کے برابر اس سے کم اس سے کم اللہ کے طرف سے اجازت ملے گی کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے تو ان کے ایمان میں ایک تو کمی بیشی ہوتی ہے یہ بھی ثابت ہوا ایمان میں اور ان کے کم ایمان کے باوجود ایمان کی جہنم میں گئے کی گناہ کی وجہ سے جہنم میں گئے کی وجہ اور جہنم سے نکلے کیوں ایمان کی وجہ سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کے اندر چار خسلتیں ہیں ایک خسلت ہوگی تو نفاق کی ایک علامت اور ایک خسلت ہوگی اور جس کے اندر چاروں خصلتیں ہوگی وہ پکا منافق کی اس کا مطلب ایک خسلت ہے ایک خصلت والا کے اندر ایمان بھی ہے نفاق بھی ہے وہ عملی صحیح دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں تو اہل سنت وال کے اس موقف کی بے شمار دلیل ہیں یہ ثابت شدہ ہے لیکن کچھ گروہوں نے افراد و تفریح اختیار کیا ماضی میں بھی اور آج بھی ان کے متبین ہے چورانچے ایک گروہ نے افراد کرتے ہوئے وحید کے پہلو کو پکڑ لیا قرآن کی حدیث کی ان آیتوں اور دلیلوں کو پکڑ لیا جس میں اللہ رسول اللہ نے سنائی ہے کہ جو ایسا گنا کرے گا اس کے لیے جہنم جو والدین کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم پہ جائے گا مثال کے طور پہ تو اس وحید کو پکڑ لیا گئے دیکھیے اللہ اور رسول نے کہا ہے نا کہ ایسا کرنے والے کا ٹھکانا جہنم ہوگا ہاں لہذا یہ خوالی اور متضلاع ماضی میں تھے آج ہمارے ہاں ان کے جو وارثین پائے جاتے ہیں شدت پسند قلو پسند انتہا پسند وہ سر فہرست ان میں وہ دروز داعش کے شکل میں جو ہمارے سامنے آئے اخوانیت اور تحریکیت کے حاملین ہاں سید قطب صاحب کا اس معاملے میں بہت نمایاں کردار اور ان کی تحریریں آج بھی موجود ہیں صرف ان کی فیضی قرآن ہی لی جائے تو انہوں نے ایک جگہ نہیں بار بار یہ کہا ہے کہ دنیا میں آج کوئی مسلمان حکومت ہے نہیں سارے مسلمان کہلانے والے کافر ہیں یہ معاشرہ ظاہری معاشرہ اگر سے آج لوگ لا الہ اللہ کہہ رہے ہیں اور آزان خانوں میں آزانے بھی دے رہے ہیں لیکن ان کے یہاں اسلام نہیں ہے ایک دو نہیں ایسے بہت سی دلیل ہے تو میں یہاں اشارہ کر کے آگے کہہ رہا ہوں کہ یہ وعیدیہ خوالد اور اسی کو جدید دور کے خارجی اور یہیں سے تکفیر کا جو مزاج ہے وہ پیدا ہوا کہ کسی گناہ کا ارتکاب کیا اس کو فوراً کافر ہونے کا فاتوہ دے دیا کسی بنیاد پر مسلمان حکمرانوں کی سمہوت آگ سے نکل جانا ان کی مخالفت کرنا علماء اور ایما کی مخالفت کرنا یہ آج جو جدید نسل کی کو پروان چڑھایا گیا ہے اس تحریکی مزاج کی بنیاد پر جو حقیقت میں جدید دور کی خارجیت ہے اور یہ دشمنان اسلام کا آلائے کار بنتے ہیں اور اسی بنیاد پر میں آگے بیان کر رہا ہوں کہ ولہ اور برا کا معاملہ بھی ان کے یہاں بگڑ گیا دوستی اور دشمنی کا جو اسلامی قاعدہ ہے اسلامی عقیدہ ہے اس, کی, اس کا معیار ہی ان کے یہاں تبدیل ہو گیا جو دشمن ہے وہ دوست بن گیا جو دوست ہے وہ دشمن بن گیا کیسے آگے دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خوارج اور متضلاع ہیں خارجی گروہ تکفیری گروہ مسلمانوں کو کافر قرار دینے والا گروہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کبیرا گنا کا انتخاب کر لیا مثال کے طور پہ ایک آدمی نے سود کھا لیا ایک آدمی نے زنا کر لیا ایک آدمی نے مسلمان ہے چوری کا ارتقاب کر لیا تو ان لوگوں کے نزدیک وہ اسلام سے باہر ہو گیا خارجیوں کے نزدیک وہ کافر ہو گیا موتضلا کے نزدیک اسلام سے تو نکل گیا کافر بھی نہیں ہوا دونوں کے بیچ میں ایک مقام پر ہے یہ صرف لفظی اختلاف ہے ورنہ دونوں یہ مانتے ہیں کہ آخرت میں جب وہ مر جائے گا جب وہ مر جائے گا تو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ایک مرتبہ جہنم میں چلا گیا کوئی بندہ تو وہ نکل نہیں سکتا ان کا عقیدہ اور کبیرہ گناہ کرنے والا آدمی جو گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا تو اللہ پر جائز نہیں ہے کہ اس کو معاف کرے یہ کہتے ہیں طواب، غفور، اللہ کے جو نام ہے یہ سب بلا وجہ ہیں اللہ کا معاف کرنا رحم الرحمین ہونا بخشش کرنا لطف و کرم یہ آپ انکار کریں گے تو انہوں نے یہ, کہا, یہ وعیدیہ کہلاتا ہے گروہ وعید کو پکڑ لیا قرآن اور عزیز کی ان نصوص کو جس میں سزا اور وعید سنائی گئی ہے دھمکی دی گئی ہے کہ گناہ کرنے والوں کو ایسی ایسی سزا دی جائے گی اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب جو گناہ کرے گا تو وہ دین سے اسلام سے باہر باہر ہو جائے گا اور آخرت میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کبھی بھی جہنم سے نہیں لکھ لے گا اور اللہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کی بخش کرے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کا بھی انکار کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے شفات نہیں ہوگی نبی کی بھی نہیں ہوگی کسی اور کی بھی نہیں ہوگی چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو جہنم میں گیا وہ کبھی نہیں نکلے گا یہ وعزیہ ہے اور میں نے اشارہ کیا میں نے اشارہ کیا کہ اس کتاب کے سفر نمبر 35 اور 36 اور اس کے آگے بیان کیا گیا ہے حوالوں کے ساتھ جلال القرآن اور دوسری کتابوں کے ساتھ کہ سید قطب صاحب کہتے ہیں کہ آج کوئی معاشرہ مسلمان نہیں ہے یہ دوسرے قانون کو مانتے ہیں اسلام سے خارج ہو گئے اہل سنت الجماعت کہتے ہیں کہ کفر کے الفاظ جو قرآن حدیث میں استعمال ہوئے جیسے نفاق کا ابھی میں نے حدیث سنائی کہ اگر کسی کے اندر چار میں سے ایک خسلت ہے تو نفاق کا کہ ایک خصلت ہوگی اس کو ہم وہ اعلیٰ منافق نہیں کہہ دیں گے جو عبداللہ بین بن سرور والا اعتقادی عقیدے والا نفاق تھا ایک عمل والا نفاق ہوتا ہے ایک عقیدے والا عقیدے والا نفاق ہو اسلام سے آدمی خارج ہو جائے ایسے ہی کفر کا معاملہ کفر اکبر اور کفر اصغر شرک اکبر اور شرک اصغر کفر اصغر یہ ہے کہ آپ کے عمل میں آئیں ہر کفر سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا اللہ کے رسول سلم باب المسلم فسوقن وطالح کفرن یہ تکفیر کے اصول ضابطے ہیں مجھے اس میں نہیں جانا چاہیے صرف ایک مثال پیش کرو کہ مسلمان کو گالی دینا نافرمانی ہے فسوک ہے اور اسے سے کتا اور لڑائی کرنا یہ کفر ہے تو آپ کسی مسلمان اور مسلمان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو آپ کہیں گے دونوں کافر ہو گئے صحابہ کرام کو کافر کہیں گے نوزم اللہ اشتہادی بنیاد پر جو لڑائیاں ہو گئی اور یہ روافظ اور خوارش نواسی اور متضلاع ایسا کرتے ہیں تو وعید کو بیان کی گئی ہے ارحط ابن عباس اور صحابہ نے اس کی تشریح کی الکفر دونوں کفری نے حدیث پیش کی کہ مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے لیکن قرآن کہتا ہے سورہ خجرات میں وہ انفتانین اگر مسلمانوں کے دو طائفے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے لڑنے کے باوجود اللہ مسلمان کہہ ہے مومنین کہہ رہا ہے مومنین, مومنین کے دو گروہ اس کا مطلب لڑنے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا یہ کم درجے کا کفر ہے تو ابن عباس ہی کہتے ہیں القفر دونا قفر قفر قفر کے درجات لیکن اب ہمارے یہاں تحریکی لوگوں نے استطلال کیا خارجیوں کی, ہاں خارجیوں کی طرح ہاں خارجیوں کی طرح استدلال کیا ممل لمیا کا حمل کا جو اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہ کافر ہے اب کسی نے کوئی گناہ کیا کہا کافر ہے اوڑھ دیا کافر مشرک ہو گیا ایک ہوتا ہے عمل ایک ہوتا ہے عقیدہ دونوں میں فرق ہوتا ہے بعض قرآن و حدیث کے اصولوں کی روشنی میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو کفر کہا گیا ہے لیکن اگر ہر آدمی جو اس کا ارتکاب کر لے اس پر کفر ثابت نہیں ہوتا کیونکہ کسی کے کافر ہونے کے لیے قرآن حدیث سے کچھ قواعد ثابت ہے جس آدمی نے یہ کہا اللہ کے رسول السلم کی بخاری کی حدیث میں ہے کہ میرے میں مر جاؤں تو مجھے جلا کے راگ کو آدھی اڑا دینا آدھی بہا دینا اس کا ہویا بظاہر یہ عقیدہ بنا کہ میں اس طرح سے اللہ سے بچ جاؤں گا لیکن اللہ نے اس کے مرنے کے بعد جب لڑکوں نے ایسا کیا بیٹوں نے تو اس کو جمع کیا اور کہا ایسا کیوں کیا مین خاصی تک تیرے ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا حدیث کہہ رہی اب آپ اگر کسی سے فتوا پوچھیے کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکے گا یا جلا کے رات کو ہوا میں اڑا دینے پانی میں بہا دینے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ اکٹھا نہیں کر پائے گا کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو وہ مسلمان رہے گا کہ کافر تو ظاہر سی بات ہے کہ فتوی کے اعتبار سے وہ کافر ہوگا لیکن اس شخص نے جس وجہ سے یہ کیا اس کی بنیاد پر وہ جنت, جنت اور معافی کا مستحق بنا کافر نہیں قرار دیا گیا تو کفر کے کچھ تقاضے ہیں کافر قرار دینے کے اور کسی بنیاد کو اگر کوئی پائی جا رہی ہے تو کچھ موانے ہیں وہ موانے اگر نہیں ہو رکاوٹیں نہ ہو تب کہا جائے گا کہ یہ کافر ہر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا یہی آگے میں پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ طرف الجفا و ایک طرف کچھ لوگوں نے وعیدوں کو پکڑ لیا دوسری طرف کچھ لوگوں نے وعدوں کو پکڑ لیا کہا چنانچہ یہ مرجیاں ہیں ان میں بھی کئی گروہ ہیں تفصیل کا موقع نہیں بہت کم وقت بچا مضمون کچھ اہم باقی ہیں اس لیے میں اختصار سے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ جو مرزیاں ہیں دوسری طرف کوتا ہی برتنے والے یہ دنیا میں کبیرہ گناہ کے کرنے والوں کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ مومن کامل المان ہے بلکہ اس کا ایمان انبیاء کے ایمان کی طرح ہے اور ان کے غالی لوگ جو غلو کرنے والے لوگ ہیں شدت پسند وہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آنے کے بعد اگر آپ کی تصدیق پائی جا رہی ہے اقرار پایا جا رہا ہے اس میں سے کچھ لوگ اقرار کو مانتے ہیں کچھ لوگ اس کی ضرورت بھی نہیں مانتے اگر آپ کے اندر ایمان کی تصدیق پائی جا رہی ہے تو آپ کوئی بھی گناہ کرنے کوئی نقصان نہیں ایک عام آدمی کا ایمان او بکر صدیقی اور نبی کا اور الفریل کا ایمان سب برابر ہے ان کے نزدیک اب آپ ایمان لے آئے، اس کے بعد کتنا بھی گنا کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے یہاں بھی ایحناف کے ہاں یہ مشہور ہے کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے ایمان گھٹتا وڑتا نہیں ہے اپ مومن ہو گئے تو اپ سارے لوگوں کا ایمان ایک جیسا ہوا ہاں hmm. کوئی بغیر تلا ہوا انڈا ہے تلا ہوا انڈا کلوف پھیل جاتا ہے وہ پھیل گیا تو لفظی اختلاف ہے یہ لفظی اختلاف نہیں ہے, ایمان کم زیادہ ہوتا ہے اور ایمان میں عمل شامل ہے قران و حدیث کی بے شمار دلائل اس بات کو بیان کرتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آہ, کوئی کافر قرار دینے والے اعمال بھی کر اور اس کے اندر کافر ہو جانے کی تمام شرائط اگر پائی جائیں کسی بندے میں لیکن اصل ایمان ہے وہ تصدیق کرتا ہے اللہ کی تو یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی سزا کا نفاذ نہیں ہوگا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ وہ ان کے نزدیک مومن کا مومن رہے گا اور جہنم میں داخلے کا مستحق نہیں ہوگا یہ ان کا افراد و تفریح دیکھیے ایک طرف وہ کافر قرار دینے والے ایک طرف یہ مرجیہ جو ہر چیز کو جائز اور حلال قرار دینا اس جن میں یہاں ایک چیز میں بیان کرنا چاہتا تھا آج اس کے کچھ تفصیل پیش کرنی تھی کہ یہیں سے ہم دوستی اور دشمنی کا ایک قائدہ یہاں الگ سے ایک مضمون تھا والا اور برا میں بھی اہل سنت والجماعت افرات و تفرید کے قائل نہیں ہیں وسطیت اور اعتدال رہتے ہیں میں نے اس سے پہلے بیان کیا والا کہتے ہیں دوستی تعلق محبت کو برا کہتے ہیں بیزاری بغض اور نفرت کو تو ایک مسلمان کے عقیدے میں اسلام نے بتایا کہ اللہ کے لیے محبت ہو دین کے لیے محبت ہو مومن ہمارا بھائی ہے وہ چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو ایمان اور توحید کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوگا اور کافر مشرق ہے تو چاہے ہمارے سگے بھائی کا معاملہ ہو وہ ہمارا بھائی نہیں ہے یہ والا اور برا کی بنیاد ہے اہل حق کی ہم تائید کریں گے اہل باطل کی مخالفت کریں گے ہاں اسی عقیدے کو گزشتہ جمعہ کے خطبے میں امام حرم شیخ سدئیس بیان کیا میں نے وہ خطبہ کل سنا جمعہ کے خطبے میں اس کا تھوڑا تذکرہ کیا اور میں نے کہا تھا کہ رات کے مغرب باد کے درس میں اسی اس کی تفصیل بیان کروں گا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ تفصیل میں جاؤں اسی کو بیان کیا وہ خطبہ ہندوستان پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پچیس منٹ کا خطبہ دو خطبے ہیں بڑا شاندار جامع بہترین عقیدہ توحید اور دین کی بنیاد کو بتانے والا شرک سے اور شرک کے دروازوں کو واضح کرنے والا اسی ضمن میں امام حرم نے یہ بیان کیا کہ توحید کا اور کا یہ تقاضا ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا جائے یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں اور والا اور برا کے عقیدے کے سلسلے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ والا اور برا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر غیر مسلم کو قتل کریں تھماکے کریں تشدد اور انتہا پسندی اختیار کریں چنانچہ انہوں نے نبی علیم کے اخلاق سے اور آپ کے اعمال سے نمونے پیش کیے کہ آپ نے یہودیوں سے لین دین کیا خیبر کے لوگوں سے جو ہے وہ معاملہ کیا کھیتی باڑی میں جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو ایک یہودی کے پاس آپ کی رہن تھی مشرقہ عورت عورت مشرقہ عورت کے پاس سے اس کے مشکیزے سے آپ نے پانی پیا ان سے لین دین کیا یہودیوں سے غیر مسلموں سے مشرقین سے تو ولا اور برا یا غیر مسلموں سے دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر غیر مسلم سے آپ نفرت کریں مار دے کاٹ دے قرآن کی آیت کہتی ہے تم اللہ ہو اللہ تم کو ان مشرقین سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا دین کے سلسلے میں تم سے دشمنی نہیں رکھتے کہ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو انتبرو ان کے ساتھ اس سلوک کرو ان کے ساتھ انصاف کرو تو یہودیوں سے نسارا سے کفار و مشرقین سے دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے دھماکے کیے جائے معصوم لوگوں کو مارا کاٹا جائے یہ نہیں ہے لیکن اس خطبے کو نہ سمجھ کر ہمارے تحریکی لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا اور اس میں پھر بیدتیوں نے بھی سور میں سور ملا دیا کیونکہ اہل حد سے سبھی لوگ قد رکھتے ہیں بکس رکھتے ہیں تلاش کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں کوئی اگر دین کو توحید کو سمجھنے والا انسان ہو تو اس خطبے میں ایک نقطے کی جگہ نہیں ہے میرے میرے علم کے مطابق جس پر اعتراض کیا جائے بلا وجہ اسے اس بات سے جوڑ دیا گیا کہ یہ یہودیوں سے ساز باز کرنے کی سازش ہے حکومت کے لکھے ہوئے اس کو خطبے کو پڑھا جا رہا ہے اور پھر انتہائی نازیبا اور گٹیا انداز اختیار کیا گیا ویسے ہی جیسے خارگی صاحب کرام اور ائمہ حدیث اور اور علماء سلف کے بارے میں انداز اختیار کرتے میں نے یہ بات دوںا کہ خود میں بیان کی کہ یہودی اور دشمن اسلام کے دشمنوں کا ایک پتیرا ٹارگٹ بنانے کا ایک انداز یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے اور اسلام سے دور کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ علماء ربانین قرآن و حدیث کے ماننے والے علماء سے دور کیا جائے اور ان کی ان کوششوں کا نتیجہ کیا ہے ہم اپنے سماج میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو علماء حق ہیں ان کی کتنی قدر ہوتی ہے زندگی میں ان سے لوگ کتنا استفادہ کرتے ہیں جیسا کہ ان کا حق ہے نہیں کرتے لوگ امام حرم کی ایک حیثیت عالمی سطح پہ آج بھی مانی جاتی تھی لہذا عالمی طاقتوں کی جانب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اشارہ ملا ہے کہ امام حرم کو ٹارگٹ کیا جائے خطبۂ شیخ سدیس کے خطبے کی تعریف کی اسرائیل نے اسرائیلی چینل نے الجزیرہ نے اسے پیش کیا اور پھر تحریکیوں نے اس کو جو ہے ہوا اور ہنگامہ بنا دیا یہ جو تعریف کی ہے اسرائیل نے میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ منصوبے کے تحت ہے کہ لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ امام حرم کے دامن کو پر کیچا اچھالا جائے لوگوں کو بدگمان کیا جائے وہ احترام جو امام حرم کے تعلق ہے اس کو ختم کر دیا جائے اتنی خرابیوں کے باوجود سعودی عرب کے صحیح عقیدے منہج کی صحت اور اس کے دینی خدمات کی بنیاد پر اس کی مرکزیت آج بھی قائم ہے اور یہ دشمنان اسلام کو کھٹکتی ہے چرانچے ولا اور برا کے سلسلے میں بھی اہل سنت والجماعت کا موقف جو ہے وہ اعتدال پسند اور وسطیت پر حامل ہے نہ برا کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے اور نہ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رازدار بنایا جائے اور نہ ہی مسلمانوں سے دوستی کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی مسلمان غلط کام کر رہا ہے تب بھی اس کا ساتھ دیا جائے کہ ہمارا ہے ہماری برادری کا ہے ہمارے خاندان کا ہے ہمارے گروپ کا ہے جیسا کہ آج ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ تو ادھر ہے تو اب ادھر ہے تو ادھر کی غلط بات کی بھی تائید کرے گا اور, اور کا افراد و تفریح کا سلوک ہے سلف کا منہج نہیں ہے میں آگے بڑھتا ہوں کہ تقدیر کے بعد میں بھی اہل السنہ والما جو ہے وسطیت اختیار کرتے ہیں چونکہ وقت بہت کم ہے اور اس سلسلے میں بھی تقدیر والی بحث شرح ارکان لیمان بریق الجمان کے درس میں آئندہ ہفتے سے شروع ہو رہی ہے جمعرات کے دروس میں اور یہاں جو تفصیل تھی بہتر تھا کہ اس کو پورا پیش کیا جائے لیکن میں اگر اسے چھیڑوں گا تو اگلا نقطہ بیان نہیں کر پاؤں گا اس لیے اختصار کے ساتھ بیان کہوں کہ تقدیر کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت بھی کا بھی موقف جو ہے معتبل ہے اللہ کی بھی مشیت ہے بندے کی بھی مشیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے ہمارا موقف ہے ہمارے عمل جو ہے جیسے ہم اللہ کے مخلوق ہیں اللہ ہمارے اعمال بھی اللہ کے مخلوق ہیں فیل کے کرنے والے اختیار کرنے والے انسان ہیں مخلوق ہیں بندے ہیں بہت غور سے سنیے گا کہ ایک مشکل مسئلے کو میں آسان کر کے اور اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں کہ ہمارے اعمال ہمارے اپنے اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن عمل کو کرنے کا اختیار ہم کو ہے توفیق اللہ دیتا ہے لہذا ہمارے عمل کی تخلیق اللہ کرتا ہے تو خالق وہ ہے فائل ہم ہے. اللہ کی بھی مشیت ہے اور ہماری بھی جیسے قرآن کی ایک امین تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کرے شاہ اللہ, اللہ رب المین اور تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس کا مطلب اس آیت میں دیکھے کہ بندے کی بھی مشیت ہے اور اللہ کی بھی مشیت ہے اس سلسلے میں میرے دماغ میں کئی باتیں آ رہی ہے لیکن میں چھیڑنا نہیں چاہتا تو اہل سنت وال کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر ہے لیکن تقدیر کے لکھے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مجبور محض ہے تقدیر میں جو لکھا ہے ہم مجبور ہو گئے مثال کے طور پہ اگر ایک انسان کی تقدیر میں لکھا ہے وہ گنا کرے گا اور اس نے گناہ کیا تو تقدیر میں لکھا ہے اس وجہ سے اس نے کیا ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کو معلوم تھا اس لیے تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ اور ہم کیا کرنے والے اس پر کچھ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں لیکن اس میں کچھ لوگ افراد و تفریح کا شکار ہو گئے چورانچے ادریا ایک گزرا ہے اور شیعہ بھی ان کے موافق ہیں متضلاع بھی ان کے موافق ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے ہی نہیں اور روافش تو اللہ کے لیے بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں یعنی اللہ کو ہر چیز کا علم پہلے سے نہیں ہوتا ایک چیز آج اللہ تعالیٰ نے کہی کل اللہ کے سامنے کچھ دوسری بات آتی ہے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے بدا کا عقیدہ اسے کہتے ہیں نوز الن ظالق یہودیوں کا عقیدہ ہے جو شیعوں میں بھی پایا جاتا ہے ہاں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول موجود تھے تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کے لیے جنت ہے ان کے لیے ایسے ایسے وعدے ہیں انعامات ہیں لیکن جب اللہ کے رسول کی وفاظ بھی تو اللہ کو معلوم پڑا گیا یہ تو کافی باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ تمام تو اس طریقے سے جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا اللہ کی صفت علم کا انکار کرتے ہیں نے علم تو مانا لیکن اس کے نتیجے کا انکار کیا میں اس میں گا داخل ہو جاؤں گا تو وہ بحث تھوڑی لمبی ہو جائے گی تفصیل طلب بن جائے گی تو قدریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا اور تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خالق خود خود ہی ہیں ہم فائل ہی نہیں اپنے افعال کے خالق بھی ہیں بظاہر ان, ان کی ان کی نیت اچھی ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اب یہ کیسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مشیت سے کر رہا ہے اگر ایسا کریں گے تو اللہ پہ الزام آئے گا نہیں اللہ پہ الزام نہیں آئے گا اس کی دلیلیں ہیں انشاءاللہ ہم تفصیل کے وقت اس کو جانیں گے بندہ خود برائی کا انتخاب کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ نے چھوٹ دے دی یہ اللہ کی مشیت ہے توفیق ہے اس میں اللہ پر الزام نہیں ہے اور کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے اگر آپ یہ کہیں گے کہ بندے افعال، اپنے افعال کے خالق خود ہیں بندوں کی اپنی مشیت چلتی ہے جیسا کہ یہ رافضی متضلاع قدریا کہتے ہیں اور ہمارے یہاں کچھ عقل پسند لوگ یہ کہتے ہیں تبدیل کا انتظار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا پر سوال یا نشان اٹھا رہے ہیں اس کی حکمت پر سوال یا نشان اٹھا رہے ہیں اور اس کی بہت ساری ثابت شدہ چیزوں کا انکار کر رہے ہیں جن میں جن آیتوں اور حدیثوں میں تقدیر کا ذکر ہے آپ ان سب کا انکار کر رہے ہیں دوسرا گروہ جبریہ کا ہے جنہوں نے کہا کہ تقدیر ہے اور سب کچھ تقدیر ہی ہے انسان اپنے اعمال کا نہ فائل ہے نہ خالق ہے سب اللہ کی طرف ہے کرنے والا اللہ ہی ہے اس ضمن میں واقعہ پیش کیا گیا کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے دوسرے مرد کے ساتھ پکڑا تو کہا تم ایسی بدکاری کر رہے ہو مارنے کا ارادہ کیا تو کہا ذرا سا رکو یہ بتاؤ کہ میں جو کر رہی ہوں اللہ کی مشیت کے بغیر کر رہی ہوں کیا نہیں اب اللہ کی مشیت سے کر رہا ہوں تو ایک ایسی بات پر تم مجھ سے ناراض ہو رہے جو میں نے اللہ کی مشیت سے کیا تو شوہر نے کہا کہ نے مجھے بچا لیا انہ اللہ راجا یہ جبریہ کے کال کا غلط کال کا نتیجہ میں بتا رہا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان پورا کا پورا مجبور ہے سب کچھ تقدیر ہی تقدیر ہے انسان کا اپنا فیل نہیں ہے انسان اپنے اعمال کا خالق بھی نہیں ہے چنانچہ ان لوگوں نے بھی افراد و تفرید اختیار کر کے گمراہی کو اختیار کر لیا اسی طریقے سے بندوں کے افعال کے سلسلے میں ان کی آخری چیز جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جبریہ خالصہ جبریہ میں بھی دو کسی میں جو خالص تردید کا انکار کرتے ہیں اور کچھ عشاعرہ اشاری اور ماتوری بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے فیل اور قدرت کو تو ثابت کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ انسان کے اپنے فیل اور قدرت ہے لیکن وہ مؤثر نہیں ہوتے میں صرف اس لیے پھر سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہمارے ہاں جو احناف اپنے آپ کو اشاری کہتے ہیں اس سلسلے میں بھی وہ اہل سنت والی سے الگ ہیں عشاعرہ آخری چیز وسطیت کی جو میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور بھی چیزیں ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے چنانچہ اہل سنت والجماعت کے دل اور زبانیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاک صاف ہیں وہ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں ان کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اس امت میں ایمان کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے حکمت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک نے ان کی سنا بیان کی ان سے رضا مندی کا بیان کیا اس لیے کہ وہ دین میں سب سے زیادہ سبقت کرنے والے تھے اللہ کے رسول سید المرسلین کی نصرت کرنے والے تھے آپ کی صحابیت کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب تھے ان کا یہ مقام ہے <تصفح> اس لیے جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں وہ صحابہ کرام کو بھی ٹارگیٹ آج جمع کے جمعہ کے خدرے میں میں نے بیان کیا وہ بھی میں کچھ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ خارجی دشمن مسلمانوں کے اندر الگ الگ محاذ سے حملے کر رہے ہیں تو صحابہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ رافضیت کے یہاں یہ افراد و تفریح پائی جاتی ہے چنانچہ اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھ کر یہ تحریکی ہے کہیے یا ہمارے یہاں ابھی ایک صاحب ہے سلمان ندوی صاحب یہ ہر چھوڑ, تھوڑے تھوڑے دنوں پر شوشہ چھوڑ کر سعودی عرب اور اہل السنہ و اہل الحدیث کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اور رافضیت اور عالمی طاقتوں کے اعلی کار بننے کا مظاہرہ کرتے ہیں ابھی تازہ کلپس جو آئی ہے اس میں حضرت ابو حرارہ حضرت امیر مولیا اور اللہ عنما کو نشانہ بنایا اس کا کچھ جواب جمعہ کے خطبے میں دیا اس نے اس کو دہرانا ضروری نہیں سمجھتا چنانچہ صحابہ کرام کی بہت ساری فضیلت اور ابتدائی دور میں اللہ کے رسول کی رسالت کے دلائل کم ہونے کے باوجود یہ جاننے کے باوجود آپ کا ساتھ دینا سارے لوگوں کی دشمنی مول لے لینا ہے پوری دنیا کی پھر بھی ساتھ دیا لہٰذا ان کا سب سے اونچا درجہ انبیاء کے بعد ان کا سب سے اونچا درجہ اہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور دریلوں کی بنیاد پر ان کو عادل مانتے ہیں ان کے ان سے جو خطائیں ہیں ان کو معصوم نہیں مانتے لیکن کہتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی ہے یا اللہ تعالیٰ کے یہاں معفو انو ہے اور اہل بیت کے سلسلے میں بھی ان کے مقام کو دینے کا اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے ان کی عزت اور توقیر کی جائے اللہ کے رسول سلم کی وسیعت کی ازکم اللہ فی فی اہل بیتی میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ہاں تو ان سلسلوں میں ان کو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کے سلسلے میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرتے ان کے بارے میں غلو نہیں کرتے ان کو معصوم نہیں مانتے اور نہ ہی ان کی طرف ایسی کسی چیز کی نسبت کرتے ہیں جو اللہ کی ربوبیت الوحیت اور اس کے اصما و صفات سے خاص ہیں اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے اس کے, برمخاب, اس کے برخلاف ایک غلو اور افراد کرنے والا طبقہ ہے اہل, اہل بیت کے سلسلے میں اور جفا اور تفریح اختیار کرتا ہے باقی, باقی صحابہ کے بارے میں یہ روافذ کا طبقہ ہے جنہوں نے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دی سب کو شتم کا نشانہ بنایا تنقید کی ان کو کافر قرار دیا اکثریت کو کافر قرار دیا اور اس کے بالمقابل عالیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں انہوں نے غلو کی حد تک محبت کا اظہار کیا چنانچہ ان کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کی جو ربوبیت کی خصوصیت ہے اللہ کی قبر پر جو ہے ان کی مٹی کو لگا لینے سے شفا ملتی ہے اور ایسی بہت ساری چیزیں سلسلے کے کے کے میں گلو کرتے ہیں اور ان کو امبیا اور ملائکا پر بھی زیادہ اونچا مقام اور فضیلت دیتے ہیں ان کو معصوم مانتے ہیں ان کے لیے یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر واقع کرتا تھا غیر کے علم کا اس بات کرتے ہیں کائنات میں تصور روح کا اختیار ان کے لیے مانتے ہیں ان کی طرف دعا اور طلب کے لیے طلب حاجات کے لیے ان کی طرف توجہ کرنا ان سے دعا کرنا جو ہے جائز اور شرعی عمل مانتے ہیں جبکہ وہ مردے ہیں یہ ان کی گمرائی ہے اس کے بالمقابل تفرید اور جفا کرنے والا گروہ ہے آل بیت کے سلسلے میں آ, اور دوسرے صحابہ کے سلسلے میں یہ نواسب ہیں ناسبی جن کو کہا جاتا ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, یہ نوزب اللہ عنہ, کافر ہو گئے تھے اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ چنانچہ ان لوگوں نے ان کی جان اور مال کو حلال سمجھ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اور امامت کے سلسلے میں بھی وہ تان و تشنی کرتے ہیں ان کو کافی قرار دیتے ہیں ہاں اسی طریقے سے روافذ جو ہیں ان کے یہاں اماۃ المومنین کے سلسلے میں بھی تار و تشنی کی جاتی ہے خاص طور سے حضرت عائشہ صدیقی اور امرینین حضرت حفصہ جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی بیٹیاں ہیں ان کے سلسلے میں ان کے یہاں بڑی بے ادبی بدتمیزی گستاخیاں پائی جاتی ہیں گالیاں تک دیتے ہیں شیوں کے علاقے میں عائشہ حفصہ ابو بکر عمر رکھنے نام رکھنا منع ہے سنیوں کو تو یہ آپ اس کو سامنے رکھیے میں اور اس پر آپ ضرور غور کریں کہ اہل السنہ و کا یہ جو اعتدال والا موقف ہے صحابہ آل بیت اور امہات المومین کے سلسلے میں جو ہمارے سلفی منہج کا اصول اور ضابطہ ہے اس کے بالمقابل آج آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کہ جن کا نام لیا گیا خارجی رافضی ان کے اثرات سے ہمارے ہاں یہ بریلوی حضرات رافضی حضرات بھی صاف ستھرے نظر نہیں آئیں کہ کوئی بریلوی حضرات اہل بیت کے سلسلے میں گلو کرتے ہیں مولائے کائنات حضرت علی کو بولتے ہیں اور محرم میں کیا کیا خرافات کرتے ہیں تازیہ بنا کے کہ اس میں محرم حضرت حسین کی روح آتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ غلو یہاں پایا جاتا ہے اور تحریکیوں میں اخوانیوں میں جماعت اسلامی میں خلافت و ملکیت کی بحث سیرنے والوں میں سیاسی اسلام بیان کرنے والوں میں صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے رواف کی تائید کی جاتی ہے اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیے کہ کبھی کوئی یہ شخص جو ہے ایران وہ سنیوں کو قتل کر رہے صحابہ اور امر بن عبد العزیز کی قبروں کو کھوکھ دیا میں اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن سعودی عرب کے بارے میں ایک جھوٹا الزام آ جائے تو یہ شور اور ہنگامہ بچا دیں گے ایران کی تائید کریں گے یہ اوپر سے کہیں گے کہ ہم اسلامی حکومت اور اسلام پسندی کو اختیار کر رہے ہیں لیکن شیخ کرزاوی ہو اسماعیل شتی ہو اور دوسرے لوگ ہو یہ بیان دیتے ہیں کہ اسلام کے بالمقابل جمہوریت ہمیں اختیار کریں گے لبرل بن کر رہیں گے ان کے یہاں انکارے حدیث کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں اہل نے بیان کیا جو اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ شاء آخری درس میں جانیں گے کہ یہ روش اختیار کرنے سے بلاخر عقیدے کا نفاق آ گیا ان کے اندر ایک عرب عالم کے موافق اوپر سے مسلمان ہے اور اندر سے لیبرل ہے کافر ہے جمہوریت پسند ہے اسلام پسند نہیں ہے اسلام پسندی کا نعرہ ہے لیکن اسلام جب ان کو حکومت ملی تو اسلام اسلام کا اظہار نہیں کیا یہ اہل سنت والجواعت کی وسطیت کے بعض مظاہر ہیں اس کے بالمقابل آپ دنیا کے جتنے لوگوں کو دیکھیں گے جتنے طبقوں کو ان کے یہاں افراد و تفریح نظر آئے گی اس کی کچھ دلیلیں وسطیت کی یہاں دی گئی ہے اس کا موقع نہیں رہا اذان کا وقت ہو رہا ہے اقوال اہل علم کے بعض اقوال بھی بیان کیے گئے کہ اہل سنت والجماعت کس طرح عقیدے میں علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول بڑا شاندار ہے لیکن میں پیش نہیں کر پاؤں گا اس لیے ایک وقت اجازت نہیں دیتا خطیب بغدادی کا ایک قول ہے اور قرآن کی کچھ آیتیں ہیں کہ امت کو کہا گیا کہ جب خرچ کرے تو نہ فضول خرچی کرے نہ بکیلی کریں بلکہ بیچ میں رہیں کرت کرے تو درمیان میں رہے اور پھر امت وسط کا نام بھی دیا گیا اسی طریقے سے یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ وسطیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نفاق کو اختیار کریں جو قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے قرآن کی آیت میں کہ ان المفا منافقین یہ آخری بات پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں خاطم اور اللہ تعالیٰ ان سے چار بازی اور دعو کرنے والا ہے جب یہ کام ولاوں کو سارا نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور یورا الناس لوگوں کو دکھاوا دکھاوا کرتے ہیں دکھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بہت کم یہ آگے ہے مذہب زبین بہ نظال کا یہ ڈگمگاتے ہیں دونوں کے بیچ میں لا الہ الا اللہ الاح نہ ان لوگوں کی طرف ہے نہ ان لوگوں کی نہ مسلمانوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف ان کے ان کے وسطیت قابل قبول نہیں ہے اس کو رد کیا ہے اللہ کے رسول کی صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ منافقین کے بارے میں کہا کہ یہ اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کرنے والے دو دو ریواڑوں کے بیچ میں گھومتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے ایسے منافقین ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں اس قسم کے نفاق پائے جاتے ہیں ایک طرف تحریکیت کے نام پر اسلام پسندی کا مظاہرہ کریں گے دوسری طرف انکار حدیث ہاں اللہ صحابۂ کرام کو نشانہ بنانا راسیت کو اختیار کر کے انتہا پسندی اور دم دماغ دھماکوں اور تفجیرات کے ذریعے سے اسلام کے چہرے کو مسخ اور داغدار بنانا اور غیر مسلموں کا علاحدہ بننے کی کوشش کرتے ہیں ایسے بیچ کے لوگ آج ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اسی طرح کفر کے اور ایمان کے بیچ میں بھی درمیانی راستہ نہیں پایا جاتا جس کی دریا کے ساتھ یہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ وسطیت نہیں چل سکتی اور اسی طریقے سے وسطیت ایسی ہی مانی جائے گی بیچ کا راستہ وہ مانا جائے گا جو قرآن و حدیث کے مطابق حق دو باطل کے بیچ میں ایک حق ہو اس طریقے اور وسطیت اور اعتدال کو اختیار کر کے اہل سنت وال نے قرآن و حدیث کی تمام نصوص کا اور حق کے سلسلے میں پورے پورے معاملات کو سچی باتوں کو اختیار کرنے کا رب کی روش اور موقف اختیار کیا جو میں نے فائدہ بتایا کہ اس اعتدال پسندی اور وسطیت سے ہر قسم کی گمراہی سے اہل سنت والجماعت محفوظ ہو گئے اور اہل بیدر جتنے بھی گروہ ہیں ان کے یہاں جو انحراف پایا گیا افراد و تفریح پائی گئی سنت کے انتظام کی وجہ سے اہل سنت وال جماعت اس سے محفوظ رہے چونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن حدیث کو مقدم کریں گے قرآن حدیث کی دلیل آ جائے تو اس کے سامنے نہ کسی کی رائے نہ کسی کا ذوق نہ کسی کا تش نہ کسی کا خواب نہ کسی کیش, کا اشتہار مارا جائے گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر سر جھکا دیا جائے گا اور ویسے جھکایا جائے گا یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا یہی عیمۂ ہدا کا تھا اور تمام لوگوں کی گواہی ہے کہ یہی طریقہ دین کا خالص طریقہ ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ سلفی لوگ اسلام کے سچے نمائندے ہیں یہ کوئی گروہ اور حزب نہیں ہے اب یہاں آخری آخری بحث جو ہوگی ہماری کہ سلفیت کا تعلق دوسری جماعتوں سے کیا ہو کیا ایک آدمی سلفی ہوتے ہوئے اخوانی کہلا سکتا ہے کہلانا چاہیے کیا ایک آدمی سلفی ہوتے ہوئے یہ کہلایا کہ میں سوفی ہوں یا یہ جائز ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے آئل سنت والجماعہ واضح طور سے کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اور میں نے جو تفصیلات بیان کی اس میں جو افرات اور تفرید کا ذکر کیا یہ آخری جملہ کہ افرات اور تفرید اختیار کرنے والے جتنے گروہ ہیں وہ اہل السنت والجماعہ میں سے نہیں ہیں صحابہ کے طریقے پر نہیں ہیں قرآن حدیث کو مضبوطی سے پورا پورا پکڑنے والے نہیں ہیں اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ اہل سنت اپنی وسطیت اور میانہ روی کی بنیاد پر قرآن حدیث کو پورا پورا پکڑنے والے ہیں عقیدے میں عبادات میں اعمال میں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے عبادات کے سلسلے میں بھی کچھ قوم نے ات... ا... جو ہے اشراد و تفرید کی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں صوفیات تو عبادت ہم پر ثابت ہو گئی کچھ لوگوں نے عبادات میں غلو کیا اور ایسی عبادتیں کی جو اللہ رسول سے ثابت ہی نہیں ہے کہ اتنا نصاب پڑھ لو اتنی لاکھ مرتبہ یہ پڑھ لو اتنی رکت پڑھ لو شبے رات کو عبادت کر لو فلاں نماز پڑھ لو جو قرآن ادی سے ثابت ہی نہیں ہے اہل سنت دونوں کے بیچ میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین صحیح منہج کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس کی مخالفت میں باہر اور اندر سے جو حملے ہو رہے ہیں اس کے تعلق سے ہماری جو ذمہ داری ہے پروردگار اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمیں اور آپ کو توفیقہ فرمائیں اور اس عمل کی اس کوشش کی برکت سے رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے ہر قسم کے فطرے اور عذاب سے محفوظ رکھے دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ صلی نبینا محمد